ربط سورہ آکا بالجاسیہ اس صورت میں فلولہ ناصر ملزی لطا حض الدول اللہ, اللہ قربان علحا سے مشرقین کے شبوں کا اضالہ کیا گیا کہ کہ ہمارے معبود نہ سنے مشرق کہتے تھے چلو ہمارے معبود سنتے نہیں مگر ان کے پکارنے اور ان کے نام کے وظائف میں برکت ضرور ہے جیسے ہم مصاحب سے کیا ہو جاتے ہیں معقول ہو جاتے ہیں یہ مشرق لوگوں کے وظیفے بھی بڑے عجیب ہیں سمجھے جی ایک وظیفہ ان کا یہ ہے یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی, رسول اللہ اغسنی, رسول اللہ اغسنی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں یا غوث اعظم جیلانی ادرکری کیا اوسل اعظم جیلانی ادرے کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں تیسرا وہی وظیفہ جو کل میں نے بتایا تھا ناد علی مظہر الجائے او نلا فل نوائے کلن بغمن سلی پھر کا یا محمد ود ولا تین کے عجیب عظیف ہے یہ خدا کو پکارا ہے خدا کے ساتھ تو دشمنی ہے نا وما قدر اللہ کا قدرے اے بے قدرے ہیں خدا کا قدر نہیں جانتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ وظیفے پڑتے ہیں برکتیں ہوتی ہیں کیا وہ یہ بدماش امریکہ جو ہے وہ کون سا وظیفہ پڑھتا ہے اور دنیا تو اللہ تعالیٰ کتے کو دے دیتے ہیں دنیا جو تمہیں مل جاتی ہے بڑی برکت آ یہ بڑے کافر ٹھنڈ مینڈ ان کے پاس دنیا بھی بہت آئی ہے ہیں ہتھیار ہیں یہ کون سے وظیفہ پڑھتے ہیں یہ وظیفہ پڑھا کے برکت ہو گئی اچھا جی یہ غلط کہتے ہیں سمجھے جی نیز پہلی سورت کا خاتمہ اور اس کا فاتح توحید باری تال میں مشت رکھے خلاصہ ایک دریل اکلی دوسرا مطالبہ دریل اور مشرقین. چار در لکلیاں ایک دلیل وائف ججری طوری شکوے آخر میں دلیل لکلی بر اسبات قیامت آخر رکو میں داغ صورت ہے ہامین تنظیر و کتاب کے تمہید ما ترکیب ہے اور تنظیر وہی ہے کیفیت نرول کتاب کیا ہے جی منزل من اللہ اللہ کیا ہے جی العزیز علقی کیا ہے سفارت منظم یہ نازل کرنا کتاب کا ثابت ہے اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والے ہیں با خلق اسنواد دلیل عقلی نمبر نہیں پیدا کہ ہم نے آسمانوں کو زمین کو جو کچھ کے درمیان ہے بگر صاف حکمت کے ایک معنی دوسرا معنی لے اظہار الحق کہ کے لیے لے ظہار الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے اور ایک میاد مقرر تک یہ قیامت تک رہنے ہیں ولدین کافر زجر ہے جو کافر ہیں نا اما ان مورزون اے اما ان زرو جار مجرور کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی مورزون کے ساتھ جو کافر ہیں وہ اعراض کرنے والے ہیں اس عذاب سے جس کے ساتھ ڈرایا گئے پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں عذاب ہونا ہے یا نہیں ہونا قل آ تم مطالبہ دلیل اقلی مشرقی سے دلیل اقلی کا مطالبہ ہے اور بڑا بہترین مطالبہ آپ فرما دیجئے خبر دو تم کہ جن کو پکارتے ہو سوائے اللہ کے ارونی مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح کیا پیدا کیا ہونے زمین سے کوئی زمین کا ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہو کیا واسطے ان کے شیرکت ہو آسمانوں میں ای بے کتاب لو میرے پاس کتاب ایک کتاب کے نیچے لکھو مطالبہ دلیل نکلی از کتب صاف کا پہلے مطالبہ تھا دلیل اکلی کا کس کا مطالبہ تھا پہلے دلیل اکلی کا اب مطالبہ دلیل نکلی کا از کو صاحب کا لو میرے پاس کتاب پہلے اس قرآن کے اور انجیر زبور میں ہو کہ غیر اللہ کو پکارو تو خدا کے شریک ہیں دکھاؤ او آسارت منا علم چلو کتابوں میں نہیں دکھا سکتے تو ملفوظات میں دکھاؤ اس میں انبیاء کے پہلے بزرگوں کے ملفوظات ہوں. شارتی ہے کہ ان کے صحیح ملفوظات ہوں تم اپنی طرف سے نہ بناؤ او میں علم یا کیا ہونا چاہیے نقل یا کچھ نقل ہو علم کی تو نقل علم سے مراد وہی ہے مطالبہ دلیل نکلی از اقوال انبیاء جن کو ہم ملفوظات کہتے ہیں پہلے کتاب سے تھی اب مطالبہ دلیل نقلی اقوال انبیاء یا علم کی نقل دکھاؤ اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں کہ یہ معبود ہیں ان کو پکارو تو تین دریروں کا مطالبہ کیا گیا فرمایا جب تینوں دریلیں تم نہیں دکھا سکے تو سن لو اپنا نتیجہ کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ سب سے بڑا کیا ہے گمراہ غیر اللہ پکار بن ازلو یہ مطالبہ کے بعد سمرا ہے اور کون بڑا گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے سوائے اللہ کے اس معبود باطلہ کو کہ لا یجیب لہو نہیں جواب دے سکتا اس کو یا نہیں کام آ سکتا اس کے قیامت تک اور وہ ان کی پکاروں سے بھی غافل ہیں جہاں پکار ہے یا درود پاک ہے اب عجیب تماشا ہے یہ جو منکرین حیات الانبیاء ہے نا مماتی جن کو فرقہ کہتے ہیں مماتی فرقہ منکرین حیات الانبیاء یہی آتے پڑھتے ہیں کہ وہ من دعا ہم غافلوں کہ وہ ان کی پکار سے کیا غافل ہیں یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کی پکار سے غافل ہیں قرآن جیسے کہتے وہی معنی کرو یا درود سے غافل ہیں پکار سے غافل ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تم حضرت کے روزے پہ جا کے پکار ہو کہ یا رسول اللہ اگسنی اے اللہ کے نبی میری امداد کرو مجھ کو بچہ دو میری مشکل کشائی کرو مجھے روزی دو سنے گے یہ وہ اللہ تعالی اپنے محبوب کو یہ مشرقین کی بکواس نہیں سناتے تاکہ حضرت پریشان نہ ہو باقی سمے انہیں درود و سلام اچھی باتیں اللہ سناتے ہیں سنانا تو رب کے اختیار میں ہے آ گیا تو مشرقین کی بکواس نہیں سنائی جاتی روح المانی اٹھا کے دیکھو مظہری اٹھا کے دیکھو سارے یہی لکھتے ہیں کہ مشرقین کے شرکیہ یا جو ہیں نا ان سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک رکھتے ہیں بات یہ سمجھ نہیں سمجھے وہ ہم دعائیں وا اور وہ ان کی پکاروں سے بےخبر ہے واگاہ ہوشر انداز اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ تو ہو جائیں گے یہ ان کے دشمن کون ہو جائیں گے دشمن یہ نیک لوگ نیک لوگوں کو انہوں نے مابود بنایا ہے نا تو کیا کے دن وہ ان کے گاؤ جائیں گے دشمن کہیں گے اللہ ہم ان سے بیدار ہیں بلقان قان یا بدون الن کی پوجا کرتے تھے اور ہو جائیں گے یہ معبود ان عابدین کے دشمن یقنون زدہ اور ہو جائیں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلقان قان یابدون الجن بھائی بات آئیے سمجھ یا نہیں اب شکوا نمبر ایک لکھو ویزا تتلا شکوا نمبر ایک اور جب پڑھی جاتیاں ان کے اوپر ہماری ایت واضح کہتے ہیں تاکہ لوگ واسطے حق کے قرآن کے جب کے آ ان کے پاس بھاگا سہروم ویر یہ کیا ہے جی جادو ہے سری قرآن کو جادو کہتے ہیں بلکہ بڑھ کے یہ کیا کہتے ہیں ام جو کو بل بل کے کہتے ہیں کہ گھڑ لیا حضور اس کو پہلے کہتے ہیں کہ جادو ہے پھر کیا کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو گھاڑ لیا ہے اب جواب سنو جی حضرت نے فرمایا کہ اگر دل فر میں نے قرآن کو گھڑا ہے تو قرآن کو گھڑنا خدا پہ بہتان ہے نہیں تو جو آدمی خدا پہ بہتان باندھتا ہے اللہ اس کو گرفت کرے گا یا نہیں تو دیکھ لینا اللہ اگر مجھ کو گرفت کرے تو تم مجھ کو بچانا لیکن اللہ تعالیٰ تو میرے اوپر رحیم و کریم ہے روزانہ اللہ تعالیٰ ترقی دے رہے ہیں اسلام کو تو معلوم ہوا کہ میں نے قرآن کو گھڑا نہیں جب میں نے نہیں گھڑا تو تم میرے اوپر بہتان باندھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس بہتان کو بھی جانتے ہیں قیامت کے دن تمہیں سجا دیں گے یہ سمجھی اب دیکھو آئے کل جواب شکوا آپ فرما دیجئے بال فر اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا ان کرائے تو بال فر اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا تو بس نہیں اختیار رکھتے تم واسطے میرے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا اللہ مجھے عذاب دے گا دیکھ لینا لیکن دوسری صورت کے اندر تم اپنی بات کرو وہ خوب جانتا ہے ساتھ ان باتوں کے مشغول ہوتے بھی بی اس کے وہ کون سی باتیں تھیں کہ وہ خود حضور پہ اخترار ہی کر رہے تھے جی اور قرآن کو نہیں مانتے تھے واہ اعلی وہ خوب جانتا ہے ساتھ ان باتوں کے کہ تم مشغول ہوتے اس کے اندر کپاب ہی کافی ہے وہی اللہ اے با زیدہ ہے کافی اللہ گوا میرے تمہارے درمیان اور وہی بخشنے والا ہے مہربان ہے کل ما تم تو بے دامہ یہ جواب شکوا پہلے بھی جواب شکوا ہے وہ بھی جواب شکوا یہ پہلے توحید کا بیان تھا اب رسالت اور صداقت قرآن کے بیان کے بارے میں فرمایا میں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے میں کوئی انوکھا رسول نہیں کہ آج تک کسی نے رسالت کا دعویٰ نہ کیا ہو اور میرا یہ دعویٰ جدید ہو نہ میں انوکھا رسول اور جو کچھ میں توحید جیان کرتا ہوں نہ وہ میرا دعوی انوکھا آپ آج ہی سمجھ دونوں چیزیں انوکھی نہ میں انوکھا رسول نہ میرا دعویٰ رسول بھی پہلے سے آتے رہے اور یہ توحید بھی پہلے سے بیان کرتے رہیے دیکھو جی آپ فرما دیجیے نہیں میں انوکھا رسولوں میں سے انوکھا مرن لیا بالکل بما ادری ما فلودی بلا بے کون اور نہ میرا دعویٰ انوکھا ہے یعنی میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا بس جو کچھ اللہ تعالیٰ واحد سے مجھے بتاتے ہیں وہی تمہارے اوپر آکام بتاتا ہوں اور نہیں جانتا میں کیا کیا جائے گا ساتھ میرے اور ساتھ تمہارے بات میں نہیں جانتا ہوں ہاں اتنی جانتا ہوں انتا بلّہ ماجوہ نہیں اتباع کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے طرح میرے اور نہیں میں مگر نذیر مبین ہوں میں وحی کا باون ہوں اللہ تعالی واحد کے اندر جو ہی آ بتاتے ہیں میں تمہیں سنا دیتا ہوں میرا منصف کا دیدی ہے نہ میں عالم الغیب ہوں نہ دنیاوی امور کا ماہر ہوں میں پل آ رہا زجر آپ فرما دیجیے خبر دو تم کانہ کانا کے اندر ہوا تمہیں قرآن کی طرح لوٹے گا خبر دو تم اگر ہو قرآن اللہ کی طرف سے وہ کفر تم اور تم نے کفر کیا اس کے ساتھ شاہد شاہدون حالانکہ گواہی دی ایک بڑے گواہ ہے دلیل نکلی نمبر ایک لکھو حالانکہ گواہی دی ایک بڑے گواہ نے بنی اسرائیل سے اللہ مسل مسل کا لفظ ہے بانے الح ہے گواہی دی بڑے گواہ نے بنی اسرائیل سے اوپر قرآن کے کہا منا وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا تو کیا بے شک اللہ تعالی جان لو کہ بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین ہو سمجھے جی اب یہاں ایک اشکال ہے ذرا غور کرنا کہ صورت کون سے ہے جی مکی ہے تو مکی صورت کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ شاہد شاہدوں میں بنی اسرائیل کہ ایک گواہ نے گوئی دی ہے بنی اسرائیل سے تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ مکے میں مسلمان ہوئے یا مدینہ میں عبداللہ بن سلام بغیر علماء حضرت نجاشی یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے اور یہ تو سورت کون سی ہے مکی ہے تو بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ آگے تو کا بیان ہو رہا ہے اور تو کے اندر حضور کے بارے میں پیشین کوئی تھی یا نہیں تھی حضور کے بارے میں پیشین ہوئی تھی کہ نبی آفر زمان آئے گا قرآن اس پہ نازل ہوگا تو جب تو نے گواہی دی تو تورا... کس پہ اتری تھی بوسا علیہ السلام پہ تو موس علیہ السلام نے گواہی دی یا نہیں تو یہی ہے شاہد شاہدین بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بڑے گواہ نے گواہی دی کیس نے یعنی بھوسا علیہ السلام نے گواہی دے دی ایک جواب یہ دیا جاتا ہے لیکن میں جو جواب دیتا ہوں نا وہ روح المانی سے میں نے جواب ہے۔ دیوح المانی والا کہتا ہے کہ میں شاہد سے مراد کا لیتا ہوں عبداللہ بن سلام کیا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ اللہ بن سلام نے تو مدینہ میں اسلام لایا تھا تو روح المان لکھتا ہے کہ یہی آیت مدنی ہے باقی صورت مکی ہے یہ آئے مدنی ہے یہ دو جواب ہیں کہ دیکھو میں عبارت پڑھ رہا ہوں بانا عقول و بے قون تنویر فی شاہدینی تعظیم و بے مدنی یا تل آیت آیت مدنی آئے وہ نزول فی ابن اسلام عبد بن سلام سمجھے نظول فی ابن اسلام روح المانی اور بعد میں میں نے بخاری پڑھائی تو خدا کی قدرت بخاری میں بھی تھا کہ وہ فی ہے نازلت حاضل آیا بخاری جلد نمبر ایک سفا پانچ سو تو میں اس کا قائد ہوں کہ یہ آیت کیا ہے مدنی ہے اور کس کے بارے میں نازر آ عبد اللہ بن سلام تو ایک دفعہ پھر مانا سمجھ دیئے بس شاہد شاہدون اور گواہی دیئے بڑے گواہ نے بنی اسرائیل سے اوپر اس قرآن کے مصر کا الید تو ایمان لایا تم نے تکبر کیا اس کا جواب محضوب ہے شرط کی جزا لفظ تم زالمی کیا تم نہیں ہو اور جان لو نہیں دے سر اللہ نہیں دیا جیسا قوم ظالمین کو وقال اللہ زین کا فرو یہ بھی شکوہ ہے کافروں کا منو کہ ہیں للہ زینا ملوا کی فی حق کے کا کافروں نے مومنین کے حق میں اوپر پہلے سمے لیجئے بھئی کافر دنیا دار تھے یا نہیں تو کافروں کے پاس وہ سبھی دنیا دیتا تھی سردار تھے تو انہوں نے مومنین کے حق میں کہا کہ اگر قرآن اچھی چیز ہوتی نا تو ہم جلدی دوڑ کے قرآن کو لیتے قرآن اچھی چیز ہوتی تو کون لیتے ہم دوڑ کے قرآن کو لیتے تو جب ہم نے قرآن کو نہیں لیا انہوں نے لیا جو بیکار ہیں غریب ہیں تو معلوم ہوا قرآن اچھی چیز نہیں ہے ہم نے تو نہیں دیا ایک آدمی کو حلوا کھانے کے لیے نہیں دیا گیا ایک آدمی کو حلوا کھانے کے لیے نہیں دیا گیا دوسرے لوگ ہلوا کھا رہے تھے تو ایک آدمی جو آیا اس کے سامنے یہ کہ اس نے کیا کیا جو ہلوا کھا رہا کڑوا ہے گندا ہلوا ہے تھو ت وہ خبیر سا تجھے جو چیز نہ ملے وہ کڑوی ہو گئی ہلوا ہے کھا رہے ہیں بہترین چیز ہے اور کہہ رہا ہے تو ٹو ٹو ٹو ہے یہ خبیر بھی ایسے سے قرآن ماننے کی قسمت نہیں ان کو تو کہتے ہیں قرآن اچھی چیز نہیں ہے اچھی چیز ہوتی تو ہمیں ملتی ہاں الو ہاں کے پٹے دیکھو نے اکاو نو کافروں نے مومنین کے ہاتھ میں لوکانا خیرہ اگر ہوتا قرآن اچھی چیز تو نہ سب قرض کرتے ہم سے ترا پوچھ کے یہ ان کا شکوہ ہے یا نہیں آگے جواب شکوا ہے وہ جواب شکوہ وہی ہے کہ ان کو جو حلوا کھانے کے لیے نہیں ملا تو کیا کہتے ہیں تو یہی فرمایا جواب شکوہ اور جب کہ نہ ہدایت پی ہونے ساتھ قرآن کے قرآن کے ساتھ جو ہدایت نہ پی پا سکون تو کہنے لگے یہ جھوٹ ہے قدیم قرآن کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا کہ کدی بھی ہے آگے اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں جواب شکوا سمجھے جی جواب شکوہ یہ ہے کہ قرآن پاک قدیم جھوٹ نہیں قرآن پاک قدیمی سچ ہے تم قرآن پاک کو پرانا جھوٹ کہتے ہو ہم کیا کہیں گے قرآن پاک کو پرانا قدیمی سچ ہے کیونکہ اس سے پہلے منہ علیہ اسلام پہ کتاب اتری تو اس کتاب نے پیشین گوئی کی تھی نہیں کیا کی تھی پیشان جی کہ کتاب نالل ہوگی نبی آخر زمان ہوگا تو اس وقت سے تو اس کی پیشین گوئییں چلیے ہیں تو پرانا ساتیہ پرانا دیکھ یہ جواب شکوا اور دلیل لکلی نمبر دو اور اس سے پہلے کتاب تھی موس علیہ السلام کی جو امام تھی رہنما اور رحمتی مومنین کے لیے وہ کتاب ان دلیل اس کتاب نے کی پیشین گوئی اور اس کتاب نے آ کے پیشین گوئی کی کا کی تصدیق کر دی اور یہی کتاب ہے تصدیق کرنے والی اس نے کیسے تصدیق کی بھائی ذرا غور کرنا میں کہوں کہ آج شام کو ایک عالم آنا ہے اب جب وہ عالم آئے گا تو میری تصدیق ہو گئی یا نہیں کہ منظور نے سچ کہا بھائی یہ تصدیق ہے کہ یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی زبان عربی کے اندر لیون زیرا تا کہ ڈرائے اللہ تعالی یا ڈرائے نبی ان لوگوں کو جو ظالم ہیں اور خوشخبری ہے محسن کے لیے ان اللہ دین کالو رب اللہ تو پہلے کن کے بارے میں بات تھی محرومین میں انل قرآن کن کا تھا جی پہلے شکوہ تھا محرومین انل قرآن کا ہاں مستفیدین من مل کو بشارت ہے ہاں مستفیدین مل کو بشارت بے شک جن لوگوں نے کہا رب ہمارا صرف اللہ ہے تم استقامو پھر ڈٹ گئے استقامت چاہتی کل ایک آلے میں مجھ کو ملنے کے لیے پک پکے کہ ہیں مدرس ہیں قابل تو فرمانے لگے مجھے کچھ نصیحت کرو میں نے کہا حضرت نصیحت ہے اس استقامت کی اس کی استقامت کی نصیحت استقامت افطار روح آج کل دنیا بھٹک رہی ہے کوئی لالچ کے اندر گمراہ ہو رہے ہیں لالچ میں اور کوئی کس میں گمراہ ہو رہے ہیں خوف کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں تو استقامت جو ہے نا التقامت و خیر و من ال پہ کرامت ہزار کرامت سے بھی بہتر ہے استقامت آدمی اپنے مو کے پیٹ ڈٹا رہے اور اپنے معاملات اللہ کے سفرد کر دے اللہ حامی ناصر ہے پھر مستقیم رہے مرتے دم تک بس نہ تو خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ حضر ہوگا خوف و حضن کا پڑھائے پر آپ نے خلا کا صاب و یہی لوگ ہیں بشارت ہے اصحاب جنت ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر بدلہ ہے ایباز ان کے عمل کرتے تھے بوسین السان حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان پہلے حقوق اللہ تھے اب حقوق العباد کا بیان ہے مبسینسان پہلے حقوق کے والدین اور وسیع کی ہم نے انسان کو ساتھ ماں باپ اس کے احسان کا نیک سلوک کا دونوں کے ساتھ نیک سلوک کا ہم نے حکم کیا لیکن آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ باپ سے بھی زیادہ حق کس کا ہے ماں کا ہے کیونکہ حضرت نے تین دفعہ فرمایا کہ ماں کے ساتھ احسان کرو ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ چوتھی دفعہ کیا فرمایا باپ کے ساتھ خامت پور ہا کہ بالخصوص ماں کے ساتھ کیوں ہے کہ اٹھایا اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں اور پھر جنا اس کو بھی کس کے ساتھ مشقت کے ساتھ اب دیکھو حدیث پاک میں بھی ماں کا ذکر کتنی دفعہ آیا تین دفعہ قرآن میں بھی تین دفعہ غور کرو ایک دبا لے جائے ماں باپ تو جب ماں باپ ہے تو ماں کا ذکر ادھر آ گیا نا اور آگے کیا ہے خام یہ ضمیر کہاں لوٹ رہا ہے تو دو دفعہ ہو گیا ویسے میں نہ مالک کا ضمیر چھوڑو امبہ ہوا کے سراہ تنگ ہے نا اٹھایا اس کو اس کی ماں نے دو دفعہ واضاب ہو کو ہاں واضاب کے اندر ہے یا ضمیر کس کی طرف ہے ماں کی طرف تو کتنی دفعہ آ تین دفعہ قرآن میں بھی ماں ہو جائے وہ حمل وہ خوشال اور اٹھانا اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا تیس مہینے کے اندر ہے بھائی ہمبل کی مدت کم از کم کتنی ہوتی ہیں چھ مہینے اور دودھ کتنی سال پلانا پڑتا ہے دو سال دو سال اور چھ مہینے کتنے مہینے ہوئے سارے تیس مہینے کہ بارہ کو دو سے زیادہ جو چوبیس ہو گئے چھ آدمی ملا دو تیس ہو گئے ہتھا ای بالوا شدہ ہو حتہ سے پہلے پ مقدر ہے پ آشا زندگی گزارتا ہے وہی بچہ ماں نے اس کو جنا پھر دودھ پلاتی رہی دو سال سمجھے جی ہتہ اذا بالا شدہ ہو پاشا اس نے زندگی گزاری یہاں تک کہ پہنچا جوانی اپنی کو اور پہنچ گیا چالیس سال کو تو کال رب اور اولاد سعید کا بیان پھر اولاد دو قسم جاتی ہے ایک سعید نیک بخ دوسری کا شکی بد یہ اولاد سعید کا بیان ہے مفصری لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے سمجھے جی کیا دعا ماں گئے حضرت اب بکر صدیق کے بارے میں ہے اور حضرت اب بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ ان کے چار خاندان صاحبی ہی ہیں کتنی لکھ لو محمد بن عبد الرحمان بن ابی بکر بن عثمان ابی قحافہ محمد بن عبد الرحمان بن ابی بکر بن عثمان ابی قحافہ کل صحابہ بھائی حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام کیا تھا عثمان ابو قحافہ سے دنیا تھی وہ بھی صحابی بن گیا بعد میں ایمان لایا تھا وہ سمجھے ایک ابو بکر صدیق اس کے بیٹے یہ بھی صحابی ابو بکر کا بیٹا کون عبد الرحمان یہ بھی صاحب عبد الرحمان کا بیٹا محمد چار خاندان ہیں یہ چاروں صاحبی ہیں اولاد سعید کا بیان کہنے لگا اے میرے رب توفیق دو مجھ کو یہ کہ شکر کروں میں تیری نعمت کا نمبر اے جو کہ کی تون نے میرے اوپر اور میرے ماں باپ پہ بان عامل صالحہ یہ نمبر دو دعا نمبر دو اور یہ کہ عمل کروں میں نیک کہ پسند کرے تو اس کو واپس لے لی تھی اور صلاحیت پیدا کر واسطے لفے میرے کے میری اولاد میں بھی اولاد کے لیے بھی دعا کی نمبر تین انی دکھ تو علاح تو میں توبہ کرتا ہوں تیری طرح رجوع کرتا ہوں اور بے میں فرم بردار سے یہ جی اولاد سعید کا بیان تھا اس کے اوصاف ہیں اس کی دعا ہے اولاد, اولاد سعید کا انجام یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہیں ہم ان سے آسنما ملو بہترین ان کے آمار. قبول کرتے ہیں ہم ان سے بہترین ان کے اعمار اور در گزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے کائ نینی صحاب الجنہ پی ایس جار مجرو مطالعے کس کے یہ ہونے والے ہیں بہشتوں کے اندر یہ وعدہ سچا ہے اللہ کی طرف سے اللہ زی کان یووا جو دنیا میں وعدہ دیے جاتے تھے بلزی قال علیہ والدہ اولاد شکی کا بیان وہ اولاد صحیح تھی اولاد کہہ ہے جی شکی بدمس کافر بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو والدین سمجھاتے ہیں تو بدماش نہیں سمجھتا اولاد شکی اور جس نے کہا اپنے والدین کو فی اللہ کمار تم کو تھوکا ہے کیا وعدہ دیتے ہو تو مجھ کو یہ کہ نکالا جاؤں گا میں قبر سے کوئی قیامت نہیں یہ کہ نکالا جاؤں گا قبر سے کوئی قیامت نہیں حالانکہ تاخیر گزر چکی قومیں مجھ سے پہلے پہلے جو مر گئے ہیں وہ اٹھے ہیں کوئی نہیں اٹھا بہ ہمایست انسان اللہ اور وہ فریاد کرتے ہیں اللہ کے آگے اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں ماں باپ اور اس کو بھی کہتے ہیں ویلا کا آمن و سے پہلے کیا مقدر ہے یقوانے لہ اس کو بھی کہتے ہیں ویلا کا آمین. ارے تیرا ناس ہو برباد ہو تو ایمان لا اور قیامت کو بھی حق جان بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے قیامت کا لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ وعدہ مگر کس سے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بے صنعت باتیں اولائک کلزیم اولاد اولاد شقی کا انجام اولاد شقی کا انجام یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ان کے اوپر بات عذاب کی آگے فی ہے فی بمن ما ما اما ثابت ہو چکی ان پہ بات عذاب کے ساتھ انٹوں کے جو تحقیق گزری ان سے پہلے جن و انس کی بے شک وہ بھی تھے خسارے میں یہ بھی کس کے اندر آ گیا خسارے کے اندر آ گیا والے کل درجات مما عملو خلاصہ ما سب یہ کتنی ایسی جی اولاد ہیں ایک اولاد سید دوسری کا شکیل ہم نے دیکھا اب ہمارا یہ بیٹا جو مضمون ہے وہ بھی تو سید ہے نا ہاں جیسے نام سعید اسی طرح مسلم بھی ہے, ہے تو اس لیے میں نے اس کی جو نازم کی ابتدا کی وہ بھی اسی سے ابتدا کی ہے تو سادت مند ہے اس دار میں اس دار میں आ? اللہ نے تجھے اس دار میں بھی شہید بنا دار میں بھی کہا شہید بنا دیا تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں اے میرے بیٹے چلا تو گلشنے ابرار میں اے میرے بیٹے چلا تو گلشنے ابرار میں کیا ہی کوئی قسمت بچا ہے جو گلشن ابرار میں پہنچ گیا نیک لوگوں کا گلشن ابرار ہے اور اس گلشن ابرار پہ کیا ہو رہی ہے بارش انوار یہ یہ کیا ہے کہ بارش انوار ہے وہ گلشن ابرار ہے سبحان اللہ کتنی ایک عجیب کیپ ہے فرمایا کوئی اولاد شکی ہے کوئی اولاد کیا ہے سہی ہے ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا ضرور ملے گا وال مختالفا اور واسطے ہر ایک کے چاہے سعید ہو چاہے شکیل یہ درجے ہیں مختلف ان کے اعمال کے لحاظ سے کسی کو درجہ بحث میں ملے گا مرتبہ کو دو دوزخ میں جلے گا کہ وہ آگے جو ہے نا یہ زائد ہے تاکہ پورا دے اللہ ان کو ان کے امالوں کا بدلہ اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے مروان تقریر کر رہا تھا مدینے پاک کے اندر سمجھے اور حضرت عبد الرحمن کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے کہی ہے مروان ذرا ظلم کرتا تھا نا پورا اچھا نہیں تھا تو عبد الرحمان کھڑے ہو گئے کوئی بات کی تو مروان کا عبد الرحمان تو میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا یہ قرآن تیرے بارے میں نازل ہوا ولزی کارل والے یہ تیرے بارے میں نازل ہے قرآن تو میرے سامنے بات نہ کر اس نے اس لحاظ سے کہا کہ عبد الرحمان ذرا کچھ دیر سے مسلمان ہوئے تھے حضرت ابکر صدیق پہلے نہیں مسلمان ہوئے تھے تو عبد الرحمان تو بادر کے بعد ہوئے نا بادر کے اندر کابل نکلا تو اس نے کہا تیرے بارے میں تو یہ آتے ناظر میں تو میرے سامنے مقابلہ کرتا ہے مروان نے کس کو تو حضرت عبد الرحمان چلے گئے ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں کہ امی یہ بتا مروان جو کہتا ہے کہ تیرے بارے میں یہ آتے نازل ہو جائیں تو امی عائشہ نے فیصلہ کیا کہ مروان جھوٹ بولتا ہے <laughs> تیرے بارے میں ہی یہ عام کافر کے بارے میں نازر تیرے بارے میں نہیں اگر کہیں کوئی روایت مل جائے تو یہی کہہ دینا کہ امی عائشہ نے رد کر دیا بھائی یوم یورین کافر نے عذاب ان کو جو عذاب ملے گا نا اس کی تعین جس دن پیش کیے جائیں گے کافر نار کے اوپر تاجین عذاب آ گئی بھائی یوکال الحم اور ان کو کہا جائے گا یوکال الحم مقدر ہے از تم حاصل کر چکے تم اپنے لذائز او جو ہے, ہے نا ٹھنڈ لو یہ دنیا کے اندر اپنے لذائز حاصل کر رہے ہیں یا نہیں جی لذت کی چیزیں مکان بھی علیشان ایسے میں اور دنیا بھی کافی چندے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے متکب پرین کو کہ دنیا کے اندر تم اپنے مرہوبات اور لذائد حاصل کر چکے اذہب تم حاصل کر چکے تم لذائز اپنے دنیاوی زندگی میں بس تم تھا اور خوب نفع پایا تم نے ساتھ اس کے بس آج کے دن بدلہ دیے جاتے وہ عذاب ضلعت کا بما کھو تم دستکبرو بس سباب اسکے کے تکبر کرتے تھے تم زمین کے اندر ناحک اور بس سباب اسکے کے, کے تم فس کرتے بدآماری کرتے تھے